اللذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما, وما كنا له, له مقرنين مقرن مقرن وإنا, وإنا إلى ربنا, الى ربنا لمنقلبون, لمنقلبون يا الله يا الله اگر مجسے کوئی کفر, کوئی کفر ہو گیا ہو تو, ہو گیا ہو تو اس سے, سے توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں لا اللہ محمد الرسول اللہ, الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علی وآلہ وسلم یا اللہ میرے سارے گناہ فرما یا اللہ میری میرے ماں باپ کی میرے ماں باپ اور ساری امت کی اور ساری امت کی فرما یا اللہ یا اللہ مجھے مجھے زیر گنبد خزرہ زیر محبوب میں جلوائے محبوب میں شہادت شہاد جنت البقیف میں جنت اور جنت الفردوس جنت الفردوس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیف آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلام یا نبی اللہ ولی بلا لو کو بولا یا رسول اللہ پیم ہے دے مدینی روشی ماں ہے میرا مدین Oh, man میرا مدینے میں مدنی جنا کے ناظرین الحمدللہ الحمد للہ اس وقت ہم بابا کہاں جا رہے ہیں کاش مدین کاش لے, رضا لے اب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے افسوس اس وقت مدینے نہیں جا رہے مویشی خانے جا رہے مویشی خانے مویشی خانے کیٹل فارم کیپیٹل فارم ہے آ جاتا ہے شروع ہوتا ہے یاد ہوتے ہے کیٹل فارم تو اس وقت ہم مویشی خانے کیٹل فارم کی طرف ہمارا سفر ہے اور آج اس وقت رہتے ہیں آٹھ ظلم عزت حرام چودہ سو چھتیس نے ہچری اور اس وقت ایک تعداد لاکھوں لاکھ آشیک رسول کی مینا کے مینا کی واٹوں میں پونچی ہوئی ہوگی یہ ارشاد فرمائے گا وشو متنگ چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں اب یہ مینا بھی نہیں گئے یہ مک... مکہ مکارما حج سے جو رہ گئے تو جیسے میں جیسے नहीं नहीं नहीं جیسے بلاج جیسے بلاج جیسے حاجی رضا جیسے جنہوں نے کیمرہ تھاما ہوا ہے جی وہ بھی رہے گا تو اس دنیا میدنے دنیا میدنے دنیا سب مدینے کو دنیا گئے سب مینا کو گئے سب مکے کو گئے ہاں ہم رہ گئے جانو دل ہو شو سب تو مدینے پہنچے تم نہیں دے رضا سارا تو گیا حضور ایسا کوئی کو ہو جائے سلام کے ہو جائے میں سے ہو جائے کے پے چند گام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے مزا تو جب یہ فریشتے یہ قبر میں کہہ دے مزا تو جب خیر yeah uh -huh. کس کا نام محمد مدنی چینل کے ناظرین جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے امید یہی ہے کہ حجا کرام میدان عرفات سے فارغ ہو چکے ہوں گے میدان عرفات میں ہی ہوں میرے ہی ہائے ہزاروں زائری ہر سال طیبہ آتے جاتے ہیں کبھی میری طرف بھی ہو اشارہ یا رسول اللہ بلا لو بو کو بولا لو یا رسول اللہ بولا لو گھر غریبوں غریب کو بولا لو یا ati ma hai de بس میرے مزتے مدینے میں پڑا <تصفح> aankh ko dikha do shehri اس وقت ہم باب المدینہ راچی سورا کوٹ سے آگے جہاں مویشی کی منڈی ہے اس کے پاس گزر رہے ہیں اللہ تا مزدل فا شریف مینار شریف کی منڈی دکھا دیں آئندہ سلم وہاں جائیں اور کریں ایسا ہی بازی کر رہا تھا کہ ایک تعداد جو ہے وہ یہاں رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک بارک کی رحمت بہت بڑی ہے اے اے یقیناً میدان علامات میں حاجی مغرت کی بشارت ہے ہے می مصطلفہ میں حقوق معاف ہونے کی بشارت ہے ہے الحمدللہ للہ اب یہ کہ جو یہاں رہ گئے ان کے لیے کچھ مدنی پھولتا فرمائے کہ اللہ کی رحمت نہ مضطلفہ تک محدود ہے نہ میدان تو ہمیں مغفرت کی خیرات لینے کے لیے خاص طور پر جب یہاں ہمارے پاکستان میں اس طرح اور ممالک میں جو یوم عرفہ ہوتا ہے اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے ہمیں حسرت کرنی چاہیے ان پر جانے والوں پر رشک کرنا چاہیے کوئی بعید نہیں ہے کہ انہی کے صدقے کرم ہو جائے جو رہ گیا اس پر بھی کرم ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک حکایت یہ آشکا نسول کی 130 سو حکایات میں غالب ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ایک صاحب حج کے لیے چلے لیکن اس اتنا سفر کسی جگہ ان کا قیام ہوا کافلے گا تو یہ کچھ اپنی ضرورت سے کام پر نکلے تو کہیں ویرانے میں دیکھا کہ ایک عورت جو تھی ایک مرے ہوئے جانور سے جو گوشت کاٹ رہی تھی اور اپنی زمبیل میں اس کے ٹکڑے رکھ رہی تھی ٹوکری میں تو ان کو تجسس ہوا کہ, کہ کہیں احسان ہوگا کہ کوئی بٹھیارہ ہو اور یہ گوشت پکا کر لوگوں کو کھلاتی ہو وہ مرا ہوا کھلائی کھلائیے تو یہ پیچھا کیا تو ایک پھر چلتے چلاتے وہ گھر میں داخل ہوئی ہو وہ عورت تو اس نے وہ باہر سے دستک دی اور جب اندر سے آواز آئی کون بولے میں ایک مسافر ہوں حج کے لیے نکلا ہوں اور یہ آپ نے جو گوشت مرے ہوئے جانور کا لیا ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے تو اندر سے جواب آیا کہ ہم لوگ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا چند روز سے فاقا ہے اور حالتیں استرار ہے تو اس لیے وہ جان بچانے کے لیے ہم کو بقدر ضرورت یعنی اتنا کہ جس سے جان بچ جائے یہ ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ ان میری پانچ بچیاں ہیں اور ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور جو کچھ پونجی تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح کا اندر سے وہ سید نے جواب دیا تو حجی جو چلے تھے حج کے لیے ان کا ایک دم دل بھر آیا ہے رسول زادیوں کا یہ حال ہے کہ یہ فاقہ مست ہیں اور میں حج کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے وہ سارا جو بھی اپنا مال تھا وہ پیسے وغیرہ سب اکٹھا کیا جو بھی سامان تھا اور اپنے جو رفقائے عافلہ تھے ان سے کہا کہ میرا حج کا ارادہ نہیں ہے تو ساتھیوں نے ان کو سمجھانا شروع کیا حج کے فضائل میں کہ تم یہ آدھے رستے میں کیوں مکر رہے آدھے رستے میں کیوں پلٹ رہے ہو ارادہ کیوں ملتا ہے کہ حج کے یہ فضائل ہیں وہ ثواب ہے یہ سنتے رہے لیکن جو مخلصین ہوتے ہیں وہ اپنا عمل ظاہر نہیں کرتے جی انہوں نے اپنا عمل ظاہر نہیں کیا کوئی یا تو ان کی نیت نہیں بن پائی ورنہ ظاہر کرنے میں کوئی ریا کا نہ ہو تو بیان کر سکتا ہے باہر انہوں نے بتایا نہیں اب بس میرا ارادہ نہیں ہے یہ چل پڑے بازار سے کچھ خریداری بھی کی اور کچھ رقم بھی ساتھ تھی جی. تو یہ اسی گھر پر آئے اور دروازے میں دستک دی اور کہا کہ مسافر ہوں اور حج کے لیے جا رہا ہوں ہاں جا رہا تھا لیکن آپ کی یہ بے بسی دیکھ کر کہ سادات کرام سے تو اب میں نے ارادہ ملتوی کیا اور جو کچھ زیادہ سفر تھا میں دعووں کی نظر کرتا ہوں تو اندر سے وہ دعاوں کی آوازیں آنے لگی شہزادیاں باری باری ایک سے ایک دعائیں دینے لگی اب یہ پلٹ آئے اب وہیں دن گزارنے لگے حج کا جو موسم تھا وہ پورا ہوا اب حاجیوں کے قافلے پلٹنے لگے تو یہ اپنے قافلے کے منتظر تھے کہ تاکہ اپنے وطن جا سکے اس کے ساتھ آخر کار ان کا قافلہ بھی آ گیا تو انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان کو مبارکبادیاں دی حج کی تو جو ان کو جانتے تھے وہ حاجیوں نے حاجیوں نے کسی نے کہا کہ خیریت تو ہے تم تو ہمارے ساتھ تو کیوں اپنی وہاں طواف کعبہ میں ملاقات ہوئی تھی دو آرفات میں بھی تم ہمارے ساتھ مینا میں اپنی ملاقات ہوئی تھی تو یوں ان سے کہنے لگے اور ایک جگہ آپ مانتے نہیں ہو نا تم مطلب مسجد نبوی شریف میں اپنی ملاقات ہوئی تھی اور تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ یہ امانتاً میں آپ کے پاس رکھواتا ہوں مجھے بعد میں دے دینا دے وہ یہ تھیلی لو اپنی امانت اور یہ چونکہ نیک آدمی سے ان کو کچھ کوئی معاملہ ضرور ہے وہ تھیلی انہوں نے رکھ لی پھر الگ جا تھیلی کو کھولا تو اس میں سے رقم اشرفیاں سونے کی نکلی اور ان میں ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی من آم والا نا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں رہتا اس طرح کا کوئی مفہوم بنتا ہے پھر جب رات کو یہ سوئے تو خواب میں جناب رسالت مب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نے زیارت ہوئی اور کچھ اس طرح کے ارشادات ہوئے کہ تم نے میری آل کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ احسان کیا تو اس اللہ تعالی نے تمہاری شکل پر ایک فرشتہ پیدا کیا جو اب تمہارے تمہاری, تمہارے تمہاری, تمہاری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا اور تم نے جو کچھ رقم دی تو اس سے مطلب اس کا بھی یہ تمہارا عوض یوں کر کے وہ کہ سونے کے اشفیاں ہم نے پیش کی ہیں ہم نے دی دیے اور کتنے گواہ پیش کریں اور یہ ان کا ہوگا کوئی نفل حج ہوگا ماشاء تو یوں مطلب یہ کہ بعض کوئی پاس رہے کہ بھی دور ہے کوئی دور رہے کہ بھی پاس ہے کوئی پاس رہے کے بھی دور ہے کوئی دور رہے کے بھی پاس ہے جس چاہ جے سے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے یہ بڑے کرم یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فی یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر ذوق کی کیفیت ہو اور شوق تعاون کرے اور ذوق بڑھے تو تصورات میں بندہ گھوم سکتا ہے مینا کی گلیوں میں بھی جا سکتا ہے کہ ابھی حاجی یوں کر رہے ہوں گے خیموں میں ہوں گے ابھی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ابھی چلاوتیں ہو رہی ہوں گی کہیں آہیں اور سسکیاں بھر کر دعا کوئی حاجی مانگ رہا ہوگا اور اب میدان عرفات کی طرف رواں دوا ہوں گے میدان عرفات کے راستے میں پیدل کا راستہ الگ ہوتا ہے سواریوں کا الگ ہوتا ہے پیدل کا بھی ایک اپنا مزہ ہے خوب لب عما اما کی صدایں گونج رہی ہوتی ہیں اور کرام وہ جرج سوے عرفات جا رہے ہوتے ہیں یہ تصور وہ کافی کا کیا جا سکتا ہے پھر اب میدان عرفات میں روتے ہوئے داخل ہو گئے کہ یہاں زندگی بھر کی وہ گنا معاف کروانے یوں مطلب وہاں پھر عرفات میں جو دعائیں ارفات اس, اس کے تصور کی ترکیب ہو تو یوں بھی بندہ جو ہے نا وہ اگر دور بھی ہے تو تصور کے مزے لے سکتا ہے وہ ہے نا میں تصور میں پہنچ گیا ہوں خیال میں درموفا کی تلاشی میں <تصفح> پہنچ گیا تو خیال میں درمو پا کی تلاش تھی ہوں خیال میں پہنچ گیا قیال میں پہنچ گیا ہوں خیال میں نتھ کن ک سفر کی پاؤں میں دھول ہے نہ تھکن کا چیرے پڑے ہیں ایسے نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے تصور راہ تصور پر چل کر مدینے کی حاضری کے لیے نہ ویزا کی حجت کسی کے نہ پاسپورٹ کی ضرورت بس وہاں سے بھی جا لگ جائے مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا تصبر عطا فرما دے ان کی یاد اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے اللہ الدا ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پے جانے لگے اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تص میں روزے رے جانے لگے دل مب تلا لگا پھر مدینے آہ! کے دن یاد آنے لگے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے ذہن رے تصور کا تاج ہے اک نگاہ کرم ہی میری لاز گ لاز میری نبھانا تیرا کام گے دیبتلا کے سی لگا مدین کے دن یاد, یاد آنے, آنے لگے اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم میں سر جانگ مب پگا پھر مرینے کے دنیا لگے پے مدینے کے دن یاد آنے لگے آئی آئی پی مدینے کی کر بار میں جانے لیے پھر مویا نہیں وہ تجھے جلوہ خان جانے کے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں کاش کہ بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رو دنیا, دنیا. دیکھوں آخری عمر میں کیا را کہ دنیا دیکھوں ابش <سطور> بس ہی <ایک سطور> دن ہو میری کاش بس ایک ہو کی مدین دیکھو کاش بس ایک دن ہو کی مدینہ دیکھو عشقا نے رسول حج کی سعادت پا کر طواف زیارہ وغیرہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ کی جب مبارک گلیوں میں نظر آتے ہیں تو انہیں بھی ایک برا منفرد منظر نظر آجا یا سنائی دے کہ بعض گاڑیوں والے ٹیکسی والے وغیرہ بڑے محب. بڑے پیارا انداز ہوتا پکارنے کا مدینہ آج مدینہ oh. Oh. وہ بھی کیا وقت ہوتا ہے ہم تو نا نہیں بولتے تھے حالانکہ ان دنوں مدینہ اس وقت وقت نہیں ہوا ہوتا ہم کیسے بولیں گے ہم نہیں آتے ان انشاءاللہ اللہ وہ انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ ہاں ہاں وہاں وہاں کہنے کا بھی لطف کچھ ہو رہا ہے میری امید ہوتی ہے کہ چند دنوں کے بعد آنے جا سفر ہے مگر یہاں سے بے بسی ہے مدنی چینل کے ناظرین نا طاقتیں پر بازتے پر ہائے حج کا ہے سمانا حج کا ہے جلوا دیا ہے شاہدے گل کو زمانہ حج کا ہے جلوا دیا ہے شاہد گل کو اللہ طاقت پرواز دے پر کو سرکار علاج کا شہری حج کا موسم باہر ہے یا اللہ بلبل بل کو نا جو عشق میں تڑا پر آئے اس کو ایسی طاقت دے کہ وہ حاضر ہو جائے اس کے پروں کو طاقت دے کہ اڑ کے پہنچ جائے اس طرح کا مفہوم بنتا ہے تو یہ محاورے اور اشتہارے ہوتے ہیں شار میں اس میں جلدی جلدی مزید پہنچ جاؤ کیونکہ آدمی کو پر لگے اور اڑے یہ نہیں ہو سکتا تو جلدی جلدی پہنچ جاؤ کوئی سا ایسے اسباب ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم مویشی خانے پہنچ چکے ہیں اور اس سفر میں سفر مدینہ کی یادیں تازہ ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں سچ مچ ان مبارک گلیوں میں پہنچا دے اور ہمارا چل مدینہ کا سفر ہو جائے ایک کاش ایک کاش ایک کاش کروڑ کروڑ کاش صلوه للحبيب صلى الله تعالى على محمد